بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وصدوا عن سبیل اضل جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کے رستے سے روکا اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ على مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اسے مانتے رہے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 بلکہ ان کو سیدھے رستے پر چلائے گا اور ان کی حالت درست کر دے گا چاروں اور ان کو بہشت میں جس سے ان کو پہلے سے واقف کر دیا ہے داخل کرے گا یا تنصر اللہ ويثبت اے اہل ایمان اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا كفروا لهم واضل اور جو کافر ہیں ان کے لئے ہلاکت ہے اور اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ الله فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ یہ اس لیے کہ اللہ نے جو چیز نازل فرمائی انہوں نے اس کو ناپسند کیا تو اللہ نے ان کے عمال اکارت کر دی اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ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 نلوین امنو میوسولی يتمتعون میتھل كما کثروت مت والنار کمت لهم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 منہ ریل ونہ راسلی ولہ میلست ناچی ون فرمی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 مئی ملک ہت خو مال اللَّهُ مالف الین پبروت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 اور یہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چل رہی ہوں اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کو وہ مزید ہدایت بخشتا ہے اور ان کو پرہیزگاری عنایت کرتا ہے فأنا لهم اذا اب تو یہ لوگ قیامت ہی کی راہ دیکھتے ہیں کہ ناگاہ ان پر آواقع ہو سو اس کی نشانیاں سامنے آ چکی ہیں پھر جب وہ ان پر آ نازل ہوگی اس وقت انہیں نصیحت کہاں مفید ہو سکے گی فلم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 ٹھکانے سے واقف ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَعَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم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 فل بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہیں اندو ادب ری عدم ما تبين لهم الهدى الشيطان سوى لهم واملا لهم جو لوگ راہ ہدایت ظاہر ہونے کے بعد پیٹھ پھیر گئے شیطان نے یہ کام ان کو اچھا کر کے دکھایا اور انہیں لمبی عمر کا وعدہ دیا ذلک بان انهم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطيعکم فی بعض الامر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 اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَلَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ اللہ ان کے قینوں کو ظاہر نہیں کرے گا وَلَوْنَ شَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ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 نل دین کتو سبی لو میم باد مت بین دل شی ابرؤ سو پو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 فی قوفی سب فمین کم خل و نئی خلف عمد خلو نفسی ولونی تم الف